کل ہم نے کچھ حیات کا ترجمہ پڑھ لیا تھا کچھ مزید پڑھیں گے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 قدا قد خمین آج ہم ترجمہ پڑھیں گے فلحمہ سے فلحا آپ نے سنا ہوگا الحم دل میں کوئی بات آ جانا اس کو الہام کہتے ہیں اللہ نے کوئی بات دل, دل میں ڈال دی الہام تو اسی سے الہاما الحما کا سیغہ الہام سیگا الحام اگر یہ سمے آسے ہو مانا آتا ہے نگلنا جلنا یہاں پر باب اقاصل سے ہے تو اس کا معنی ہے دل میں بات ڈالنا یہ الحما پھر اس کے دل میں بات ڈال دی پرہیزگاری ڈال دی پھر اس کے دل میں اس کی بدکاری اور اس کی نیکی یعنی پرہیزگاری ڈال دی انسانی اور مراد کو پہنچنا کامیابی طلاق <coughs> کی دو قسمیں ہیں ایک دنیاوی ایک ان قیابیوں کا سنہر جائے جیسے مال ہے دولت, دولت ہے صحت ہے عزت ہے اس کو دنیاوی کامیابی کہتے ہیں ایک اخروی کامیابی ہے کہ جہاں پر بقا ہے پنا نہیں جہاں پر گنا ہے فقر نہیں جہاں پہ عزت ہے ذلت نہیں علم ہے جہالت نہیں یہ اخروی کامیابی تو افلح قد افلح قد من یقیناً وہ کامیاب ہوا من وہ شخص زکا ماضی کا سیرا ہے زکتا پہلے بھی گزر چکا تب سے ہے پاک کرنا تو من کا جس نے خعابہ اور, اور یقینا نتا من وہ شخص دس سا دس سا ماضی کا سیغ ہے سیغ واحد مذکر کا باب سے اس کا معنی ہوتا ہے چھپانے گمنا گمنام گم کرنے گمنام کرنے اس کے معنی آتے ہیں اگر یہ دس ینسو یسو سے ہو اس کا مانوتا ہے نا کام ہوا جس نے اس کو بندہ کر دیا جس نے اس کو گندہ کر دیا یعنی کو گندا کر دیا تو وہ ناکام ہوا یہ یعنی اس کا تجربہ یوں کر لیا جس نے اس نفس کو اس روخ کو مٹی میں ملا دیا آگے تفصیل میں بات آ جائے بس یہ اتنی آیتیں ہیں اب ان آیتوں کی تفصیل کر لیتے ہیں باقی انشاءاللہ پھر کریں گے و ابتدائی صورت میں اللہ نے یہ چند چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا اس نے تذکیا حاصل کر لیا اور وہ ناکام ہو گیا جس نے نفس کو مٹی میں ملا دیا تو اللہ فرماتے ہیں سورج کی اور اس وقت کی جب دھوپ خوب چڑھ جاتی ہے خوب جانے کے وقت تو کہتے ہیں اس لیے سالات سے مراد چاش کی نماز گرمی کے موسم میں نو دس بجے کا وقت وَالْقَمَرِ اِذَا قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے چلتا ہے سورج اور چاند اپنے اپنے سفر پر رواں ہے, آگے آگے ہے اور سورج کے سامنے سے چاند بالکل غائب ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد اللہ فرمارے جَلَّهَا قسم ہے دن کی جب وہ اس سورج کو روشن کر دے دن خوب روشن ہوتا ہے اور اس میں ہر چیز نظر آتی ہے اس دوران میں دن کے اندر جو دن کے کام ہوتے ہیں وہ سر انجام دیے جاتے ہیں وہ لئی ادا یا وشاہ قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے قسم ہے آسمان کی اور ذات کی جس نے آسمان کو بنایا اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا قسم ہے جان کی اور جس نے اس کو ٹھیک بنایا برابر کیا اور اس میں تمام قوتیں مناسب طریقے پر رکھی پس ہا ہا پس الہام کر دیا نفس کو اس کی بدکاری اور پرہیزگاری اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں کھائی بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ جو قسمیں کھائی ہیں ان کا آپس میں کوئی ربد نہیں ہے نیکی بدی ان کا قسم سے کیا تعلق ذات ذات ذات حکیم ذات ہیں دانا ذات ہے. وہ اپنے بندوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں اگر انسان غور کرے تو یہ بڑی گہری باتیں ہوتی ہیں جن کے یہ بڑی گہری باتیں ہوتی ہیں تو قرآن کے, کہیں کہ کبھی جذبات کے طریقے قیامت کامان کا کی جزاک کا ذکر ہو اللہ تعالی مختلف طریقوں سے انسان کے ذہن نشین کراتے ہیں تاکہ انسان معاملے کی تہ تک پہنچ جائے نیکی کا کوئی کام بھی جو بنی نو انسان کی ہمدردی سے تعلق رکھتا ہو اس کے لیے پہلے ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ انسان کا کمان ایمان باللہ سے پیدا ہوتا ہے اللہ پر ایمان سے انسان کامل ہوتا ہے ایمان کے بعد آمال انجام دیے جائے تو آخرت میں نجات ملے گی اللہ کا قرب نصیب ہوگا دنیا میں بھی صحیح معنوں میں ترقی ہوگی بلک میں برکت والے اور بختت, بدبختی والے لوگوں کا ذکر تھا اب اس صورت میں اصحاب تجزیہ اور اصحاب تزنیل کا بیان ہے انسان زیادہ اچھا ہوگا نیک ہوگا تو یہ انسان کامیاب ہوگا اس کا صحیح تجکیہ ہوگا اگر اس کا ارادہ برا ہے اس کی نیت بری ہے تو یہ زلیل ہوگا ناکام ہوگا من دستاحا تو ساری کی ساری بنیاد ارادے پر ہے اعظم پر ہے سوال کیا ہوتا ہے کسان میں ارادہ کس طرح پیدا ہوتا ہے انسان جو ارادہ کرتا ہے آزم کرتا ہے یہ کس طرح پیدا ہوتا ہے اس اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اصل بات یہ ہے انسان کے دل پر چھوٹے چھوٹے خیالات آتے رہتے ہیں یہ خیالات کہاں سے آتے ہیں اس کے اسباب کیا ہے یہ انسان کے عیرم سے باہر ہیں شاولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بارش کے چھوٹے چھوٹے قطرے ہوتے ہیں اسی طرح انسان کے دل پر چھوٹے چھوٹے خیالات وارد ہوتے رہتے ہیں ان کو حضارات کہا جاتا ہے یہ کس طرح آتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے یہ کس طرح آتے ہیں لیکن کہ موٹے موٹے اسباب یوں سمجھ لیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان خاص قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں <ları> پھر جب روشنی ہو جاتی ہے سورج کی دھوپ نکل آتی ہے گرمی ہو جاتی ہے تو گرمی کی وجہ سے روشنی کی وجہ سے دھوپ کی وجہ سے اور قسم کے خیالات آتے ہیں اس طرح جب سورج غروب ہو جاتا ہے چاند چمکنے لگتا ہے تو انسانی خیالات کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے انسان کے خیالات اور ہو جاتے ہیں تو جس طرح دن رات کی گردش ہے سورج کی گردش چاند کی گردش اسی طرح طرح انسانی گردش ہے مختلف قسم کے خیالات اس میں پیدا ہوتے ہیں اسی طرح زمین کے تصور سے اور قسم کے خیالات آتے ہیں آسمان کے تصور سے اور قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے خیالات ہوتے ہیں آسمان زمین کے بارے میں اس کو انسان نہیں سمجھ سکتا یہ کیسے آتے ہیں کیسے وارد ہوتے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے خیالات انسان کے دل میں جب جمع ہو جاتے ہیں تو آح اس عقیدہ بن جاتا ہے اور جب اعتقاد پختہ ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر ارادہ پیدا ہوتا ہے ارادہ اور یہی ارادہ انسانیت کا خلاصہ ہے تو یہ ارادہ اگر نیک کاموں سے متعلق ہے تو یہ انسان اس کا تجزیہ ہوا اس نے اپنے نفس کو پاک کیا یہ کامیاب ہوا اگر اس کا ارادہ برا ہے تو انسان ذلیل ہوا اس نے اپنے آپ کو ناکام کیا اب یہ چاند سورج رات دن تاریخی روشنی آسمان زمین اس میں ایک دوسرے طریقے سے آپ غور کریں کہ اس کائنات میں شریعت شریعت جو ہے اس کو وہی حیثیت حاصل ہے جو آسمان کو نہیں تو آسمان میں بہت سی چیزیں ہیں جیسے ستارے ہیں سورج ہیں سیارے ہیں جس طرح کے انسان کے رہنمائی کرتے ہیں اسی طرح شریعت بھی انسان کے عقائد اخلاق چیزوں میں شریعت انسان کی رہنمائی کرتی ہے آسمان بلند ہے تو شریعت بھی بلند بلندی سے آتی ہے جو پرانے حکیم اترا ہے یہ بھی بلندی سے اترا ہے پھر آسمان کے اندر سورج کو ایک نمایاں حیثیت حل ہے اسی طرح شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے روشنی لیتے ہیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ستاروں کے مانند ہے, ہے جس کی بھی ابتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے اور یہ طرح بارش آسمان سے اترتی ہے اسی طرح اللہ کی رحمت یہ بھی آسمان سے اترتا ہے تو انسان کا جو نفس ہے انسان کا جو روح ہے یا جان ہے اس کے اندر جو ارادہ پیدا ہوتا ہے اللہ رب یہ یہ دل یہ روح یا اس کو جان جو ہم کہتے ہیں جان ہے انسان کے اندر اس کو بالکل ٹھیک ٹھاک بنایا ہے اس میں تمام ظاہری اور باطنی قوتیں نہایت اعتدال کے ساتھ پیدا فرمائی ہیں انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدائش سے ہی انسان میں مکمل طور پر صلاحیت موجود ہوتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے ہر بچہ سادہ کاغذ یا سادہ تختی کی مثال کی طرح ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی اس پر تحریر کر دیا جائے وہ قبول کر لے گا یعنی جس طرح کا ماحول اسے میسر آئے گا اس کے مطابق تربیت ہوگی اگر والدین یہودی یا اس ماحول میں رہ کر بچہ اس قسم کی تعلیم حاصل کرے گا مشرک ہے تو مشرک بنے گا اگر والدین مومن ہیں تو اسے ایمان کی تعلیم دیں گے تو بچہ بھی ایماندار ہوگا مومن ہوگا مسلمان ہوگا تو so, جس قسم کی تربیت ہوگی اسی قسم کا مستقبل عزت میں آتا فرمائی ہے اور پھر اسے خیر اور شر کی دونوں گھاٹیاں بھی بتا دی ہم نے انسان کی رہنمائی خیر اور شر کی دو گھاٹیاں فرما رہے ایمان حاصل کرنے کی صلاحیت بھی رکھ دی ہے اب یہ اس کا اپنا کام ہے کہ وہ اس استاد پر کتنا اترتا ہے جو اللہ نے اشتعدی دی ہے صلاحیت دی ہے یہ کتنا اترتا ہے یہ اللہ کی کتاب پر کتنا عمل کرتا ہے شریعت پر کتنا عمل کرتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی معرفت کا جو بیچ ہے تو ہے انسانوں کے دلوں میں نازل کیا ہے اور اس کی تشریح کتاب اللہ سے ہوتی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ کو الہام کر دی ہے تو اللہ پر مار قدم تحقیق یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص نے نفس کو پاک کیا تذکیا انسان اللہ کی اطاعت کرے یہ انسانوں سے بچ جائے بد اخلاقی سے بچ جائے روح اور دل کا تذکیہ کرے شرک اور کفر نفاق اس سے اپنے آپ کو پاک کرے گناہوں سے پاک کرے بدنیتی سے پاک کرے بد اخلاقی سے پاک کرے اس میں مال کی جو پاکگی ہے اس کو خاص اہمیت حاصل ہے انسان کا مال بھی پاک ہونا چاہیے جسم لباس خوراک مکان شہر اس طرح اس کا مال بھی پاک ہونا چاہیے اگر اس کی کمائی رشوت سود اور خیانت کی ہے تو اس انسان کو تبقیہ نصیب نہیں ہوگا قد خابر تو جس نے نفس کو مٹی میں ملا دیا اس نے تسکیہ حاصل نہیں کیا اس نے نفس کو ضائع کر دیا اللہ تعالی نے سننے کی اور بدی کا الہام انسان کو تر دیا تھا تمام ظاہری اور باطنی طاقتیں اس انسان کو عطا کیے تسکیہ کے حصول کے تمام ذرائع مہیا کیے مگر اس نے ناقدری کی تو یہ انسان ناکام ہوا اس نے اپنے نفس کو رضا سے پاک نہ کیا تو یہ شخص ناکام ہو گیا اسے انسانیت میں کمال حاصل نہیں ہو سکتا نہ اس کو سکون اور چین حاصل ہوتا ہے بلکہ وہ ہمیشہ دکھ میں مبتلا رہے گا تو ناکام جو ہوا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ابھی تک کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں کچھ آیات کا ترجمہ اور تفصیلات کے سامنے